محترم بھائیوں سامعین اور سامعت اسلام کیسے غالب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ اور خون کی لکیر کیسے کراس کی کیسے خون اور پسینہ پیش کر کے اسلام کو غالب کیا اور آج ہم مسلمان ہیں کسی ذات نے کسی قوم کے لیے ایسی قربانیاں نہیں دی ہوں گی جتنی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے لیے دیں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا آپ دیکھتے ہیں بدر میں تین سو تیرہ عہد میں ایک ہزار اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے احزاب کے موقع پر اور بڑھ جاتی ہے اور پھر اگلے معارک میں اتنی تیزی سے تعداد نہیں بڑھی جتنی چھ ہجری میں سلو کرنے کے بعد بڑھی ہے آپ خالی عمرہ کرنے گئے تھے تو ڈیڑھ ہزار تھے اور جب آپ حجت الوضاء کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک لاکھ چوالیس ہزار کے قریب تھے یہ سلو اور لوگوں کا سکون محسوس کرنا اور آپ کے لیے کام کا میدان کام کے مواقع زیادہ بہتر ہو جانا لوگوں کو سنبھلنے اور سوچنے کا موقع ملنا یہ وہ اسباب تھے اللہ کے فضل کے بعد جس وجہ سے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہونے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف سے ریلیکس ہوئے مکے والوں کی طرف سے تو اگلے سال آپ نے انہی مہینوں میں عمرہ کیا رے کے لیے اسلحہ تو ساتھ لیا لیکن اس کو پردے میں رکھا جو زیادہ اسلحہ تھا وہ مکہ سے تھوڑا دور دو سو آدمیوں کو نگران بنا کر وہاں چھوڑ دیا اور خود ایک ایک تلوار لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور وہ بھی ڈھکی ہوئی تھی مکہ والے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن کافر تھے ان کی باداہدی کا خطرہ تھا اس لیے آپ نے تلواریں ساتھ رکھیں احرام باندھے ہوئے ہیں اور ساتھ تلواریں لی ہوئی ہیں جب مکہ میں داخل ہوئے مکے والوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ بڑے شوق سے مدینہ گئے تھے مدینہ کے یسرب کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان کے پراپوگنڈے کا جواب ہم اپنے عمل سے دیں گے فرمایا اپنا دائیاں بازو ننگا کر لو کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر صفا مروہ کے پیچھے بڑی چوٹی تھی اس پر وہ لوگ چڑھ کر آپ کو آپ کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے فرمایا جو تین سائڈیں ہیں رکن جمانی اور حضر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ ان سے اوجل ہے اتنا حصہ تم نے روٹین کی چال چلنی ہے اور تین اطراف میں آپ نے بھاگ بھاگ کر طواف کرنا ہے اور یہ بازو ننگا کر کے ان کو اپنے مسل دکھانے ہیں کہ ہم بخار سے کمزور نہیں ہوئے ہمارا جسم بھی ٹھیک ہے اور ہم بھاگ بھی سکتے ہیں آج تک اور قیامت تک یہ سنت ہے کہ جب طواف شروع کرے تو ایک کندھا دایاں کندھا ننگا کر لے کیونکہ الٹا کندھا تو کعبہ کی طرف ہوگا دائیاں کندہ دشمن کی طرف تھا اس کو ننگا بھی کرو اور پہلے تین چکر دوڑ کر لگاؤ اور جب آپ اور دشمن کے درمیان میں کابت اللہ حائل ہو جائے تو رکن یوانی سے حضرت اسمتہ کا حصہ پھر آہستہ چل لو سانس نکال لو ریلیکس ہو جاؤ تین چکر دوڑ کر چار چکر روٹین کی چال پر صحابہ کرام نے جب لگائے تو ان کے پراپوگنڈے کا جواب مل گیا کہ یہ تو بہت مضبوط ہیں اور یہ ہر قسم کی تیاری کے ساتھ ہیں یہ بات غلط ہے کہ مدینہ کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے آپ نے عمرہ کیا اللہ اکبر تین سو ساٹھ بتوں والے کابۃ اللہ کا طواف کیا کیسا صبر تھا صحابہ کرام کی کیسی تاج تھی کہ تلواریں بھی ہیں تعداد بھی اچھی خاصی ہے دو ہزار تعداد تھی اس میں بیت رضوان والے سارے لوگ تھے جتنے شہید نہیں ہوئے باقی سارے موجود تھے کچھ اور بھی ساتھ ملے تھے اور اندر بت بھی ہیں دل میں شدید نفرت بھی ہے یہاں فرق ہو جاتا ہے خلیل اللہ علیہ السلات السلام کو اللہ نے بت توڑنے کا حکم دیا اکیلے تھے کوئی بندہ ساتھ نہیں اکیلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے فجا الحم جن اللہ کبیر اللّہ ارجن آئے تو انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا ربعد الجلال نے آگ کو گلزار بنا کر کے اپنا معزہ دکھا دیا لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ تین سو ساٹھ بت ہیں ان کا طواف کر رہے ہیں اور کسی بت کو توڑ نہیں رہے اور آپ اکیلے نہیں آپ کے ساتھ دو ہزار آدمی ہے بھلے دنوں کا انتظار ہے ایک وقت آئے گا ان کو توڑیں گے آج اگر توڑ دیئے یہ لوگ دوبارہ رکھ لیں گے اور حرم کی سرزمین خون سے لبریز ہو جائے گی یہ نقصانات ہو سکتے ہیں آج بھی کتنے نوجوان جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو صحیح تو تھوڑا تیزی دکھاتے کوئی اٹھتا ہے مسلمانوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیتا ہے کوئی پکڑ کر بینک لوٹنا کوئی سینما گھروں کو جلانا اور کوئی اور اس طرح کے کام شروع کر دیتا ہے اور اس کا ریئیکشن ہوتا ہے داریاں والے دہشت گرد بن جاتے ہیں اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور غلط قسم کی مہم چلائی جاتی ہے میڈیا پر کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں اس کی بجائے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں تو اس میں زیادہ اچھے نتائج مل سکتے ہیں تین دن آپ وہاں رہے تو مکہ والے حضرت علی سے کہتے ہیں آپ نے ساتھی سے کہو آپ چلے جائیں جو ہمارا وعدہ تھا تین دنوں کا وہ پورا ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور اسی دوران حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شادی ہوتی ہے وہ مکہ میں تھیں باہر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا وہ باہر ان کو لے جایا گیا اور وہاں آپ کے ساتھ ان کی حضرت عباس نے آپ کے ساتھ شادی کر دی واپس تشریف لاتے ہیں مکے والوں کی طرف سے معاہدہ بھی ہے وفات چیک بھی ہو گئی کہ ہم گئے تھے کچھ مسئلہ نہیں ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کے دشمن سے فارغ ہو کر باہر نکلنا چاہا کیسرے روم کی کچھ فوجیں مدینہ پر حملے کا سوچ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کے مقام کے لیے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا روٹین یہ نہیں تھی روٹین یہ تھی کہ ایک قائد مقرر کیا جاتا تھا اب تین قائد مقرر کیے جا رہے ہیں فرمایا سب سے پہلے زید بن حارسا. وہ اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے اور کسی کا نہیں ہے آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا یہ قیادت کرے گا اگر یہ شہید ہو گئے تو جعفر جعفرت قیادت کریں گے اگر وہ شہید ہو گئے عبداللہ بن روا کیا کریں گے یہ دوگ نکلتے ہیں صرف تین ہزار کا لشکر لے کر جاتے ہیں جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا عیسائی دو لاکھ کا لشکر لے کر بیٹھا ہوا ہے مشورہ کیا اللہ اکبر کیا کیا جائے کوئی نسبت نہیں تین ہزار کا مقابلہ تیس ہزار سے ہوتا تو بات سمجھ آتی تھی تین ہزار ڈبل سے لڑتے چھ سے تین گنا سے لڑتے دس گنا سے لڑتے بیس گنا سے لڑتے سمجھ آتی تھی یہاں دو لاکھ کا مقابلہ تین ہزار سے بات سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے مشورہ کیا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تقریر کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں وہ جانتے ہیں انہوں نے یکے دیگرے تین قائد بنائے ہیں اور ہم تو اپنی طرف سے قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں نتیجے ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ سیم بات کی جاتی ہے آج بھی کل بھی کی جاتی تھی آج بھی کی جاتی ہے جب روس کے خلاف مجاہدین کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا ان کا دماغ خراب ہے ان کی گن سے تو روس کی ٹینک کو خراش بھی نہیں آئے گی یہ کہاں بھول بھلیوں میں پھرتے ہیں میں نے حمید گل سے پوچھا خود جنرل حمید صاحب کہنے لگے کچھ بھی نہیں تھا پوائنٹ ٹو ٹو گن تھی کسی کسی کے پاس وہ جو روایتی گن ان کی تھی باقی کلاڑیاں تھیں میں نے لاہور شاہ عالم مارکیٹ کے پاس سے بانسا والا بازار سے ان کو ڈنڈے خرید کر دیے تھے ڈنڈوں اور قرحالوں کے ساتھ پوائنٹ ٹو ٹو چھوٹی گن کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جن سے امریکہ بھی پناہ مانگتا تھا لوگ کہتے تھے ان کا دماغ خراب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضر ہوا اللہ کا وعدہ سچا ہوا فقات الفی اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے ہی نکل جاؤ مقابلے کے لیے میرے سامنے آپ اکیلے پابند ہیں وہ ہر دمومنین مومنوں کو بھی ابھارو ان کے جمعے ان کے خطبے ان کے درس و دروس ان کا موضوع جہاد و کتاب رکھو ان کی ان کو برنگیختہ کرو تحرید کرو ترغیب دو اگر یہ ساتھ چلیں تو اچھی بات ہے ورنہ آپ اکیلے پابند ہیں یا اللہ میرے جانے سے کیا ہوگا پرمایا صحیح ہو کفا باسل ددین کفر ہو آپ میدان میں آؤ اس سے کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کی الگاہ رک جائے گی اور ایسا ہوا وہ روس جو کہاں سے چلا داگستان سے ترکمانستان آذربائیجان بائی ازبکستان وہ میرے امام بخاری کا علاقہ وہ مسلم بن حجاج کشہری کا علاقے وہ علم اور ہنر اور دین کی تعلیم میں ہم سے کہیں آگے بڑھے ہوئے علاقے تھے وہاں جب وہ آیا اور وہ ہر علاقہ دوسرے کو یہی کہتا تھا کہ وہ اس کا معاملہ ہے وہ اس کا داخلی معاملہ ہے اس کو خود حل کرنا ہے مجھے کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں سارے اپنے خود گردی کے خول میں بیٹھے رہے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ افغانستان پہنچا وہاں سے وہ پاکستان آنا چاہتا تھا وہاں سے وہ امارات آنا چاہتا تھا وہاں سے حرمین کے علاقے میں جانا چاہتا تھا جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا معاملہ نہیں ہمارا معاملہ ہے ضیاء الحق نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جلگار کو روک دیا نہتے کنگلے پھٹے کپڑوں والے ٹوٹے جوتوں والے اور ڈنڈے اور کرہلے کے ساتھ جب مقابلے میں کھڑے ہو گئے رب عض نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی جلگار کو روک دیا اس کے قدم رک گئے اور پھر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پندرہ ٹکڑے کیے پھر لوگوں کے دل میں ایک خلش رہ گئی کہ یہ تو امریکہ اور اور روس کا مارکا تھا اور مجاہد تو استعمال ہوئے ہیں پاکستان کی اچھے عقیدے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے صدر نے یہ بات کی کہنے لگا مجاہدو تم نے برا کیا جب ہمیں امریکہ مارتا تھا تو ہم اماں جی کے پاس چلے جاتے تھے اماں مارتی تو ابا جی کے پاس چلے جاتے تھے تم نے ہماری اماں مار دی اب ایک ہی رہ گیا امریکہ اب وہ مارتا ہے تو کس کے پاس جائے لوگوں نے کہا مسلمان استعمال ہوئے ان کا تھا نہ جانے کو یہ بات ان کی ناپسند آئی اللہ نے ایک اور مارکا لگا دیا ایک اور میدان سجا دیا پہلوان لڑتے ہیں ایک گر جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا وہ کہتا ہے پھر ایک اور راؤنڈ کھیل لیتے ہیں پھر کیا ایک اور راؤنڈ کے لیے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ امریکہ اصل جیت امریکہ کی ہے وہ پچاس سے زیادہ ملکوں کو ساتھ ملا کر آیا اب کی بار لوگوں نے نہیں کہا کہ مجاہدوں کا سر دماغ خراب ہے یہ پوری دنیا کے تمام ملکوں سے مقابلہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں ایک بھی حکمران ایسا نہیں جو مجاہدوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں اور یہ اکیلے کنگلے نہتے سفارتی تعلقات سعودی اور پاکستان سے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اب یہ کیسے سروائیو کریں گے لوگوں کو معلوم تھا اس لیے یہ بات تو نہیں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ وہ خائب و خاصر ہو کر واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں روس سے التماس کر رہے ہیں کہ پرانی باتوں کو چھوڑو جو ہوا سو ہوا ہم جائیں تو آپ دوبارہ افغانستان آ جانا تاکہ ہماری کمر محفوظ رہے بھاگتے ہوئے ہمیں گولیاں نہ لگیں روس سے التماس کی جا رہی ہے کسی پر کوئی اعتماد نہیں چائنا سے خود ڈرتے ہیں پاکستان ان کا دشمن ہے کوئی ڈوبتے کا کون سہارا بنتا ہے ساتھ دینے والا نہیں ہے اب اسی رشیا سے التماس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھاگتے بھاگتے پیچھے سے گولیاں لگیں گی ذرا دیکھتے رہنا آ جانا خیال رکھنا ہمیں کم از کم واپس جانے میں تو میرے عزیز بھائیوں ایسا ہی مارتا تھا مطا تین ہزار کے مقابلے میں دو لاکھ جب حضرت عبداللہ بن رواح نے تقریر کی سب کا مران اپ ہو گیا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت زید نے خوب لڑائی کی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے حضرت تیار سواری پر لڑتے لڑتے نیچے اترے اپنی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی اور پیدا لڑنے لگ گئے ایک بازو کٹ گیا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں وہ کٹ گیا تو کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جو بچے ہوتے تھے جھنڈا پھر تھامے رکھا پھر ایک ظالم نے اتنے نیزے مارے کہ ان کو دو لخت کر دیا تقریباً نوے نشان تھے ان کے جسم پر تیر کے تفنگ کے نیزے اور تیر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود گنے تھے اور کوئی ایک نشان بھی کمر پر نہیں تھا پھر جھنڈا عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا وہ بھی شہید ہو گئے پھر جھنڈا کسی عام ساتھی نے پکڑا اور کہا جلدی جلدی امیر کا چناؤ کر لو اس وقت تک میں جھنڈا تھام کر کھڑا ہوں انہوں نے کہا تو ہی بن جا کہا میں نہیں بنوں گا کسی اور کو بناؤ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا ابھی یہ مارکا ہو رہا ہے واقعہ چل رہا ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے فرمایا حضرت زید شہید ہو گئے حضرت جعفر شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن روا شہید ہو گئے پھر تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑی جھنڈا اللہ کی تلوار سیف اللہ خالد نے پکڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی فتح کیا تھی حضرت خالد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس دن نو تلواریں عیسائیوں کو کاٹ کاٹ کر میں نے توڑی اور یہ چھوٹی میری اپنی تنوار باقی بچی نو ٹوٹ گئیں بتاؤ کتنے کاٹے ہوں گے مسلمان صرف بارہ شہید ہوئے جب ان کی ٹھکائی شدید ترین طریقے سے کی اگلے دن ترتیب تبدیل کر دی وہ سمجھے ان کی مدد آ گئی ہے کافر تو کافر ہوتا ہے لڑنا تو ان لوگوں نے تھا جو سامنے تھے پیچھے والے کیا کر سکتے ان کی زیادہ تعداد کیا کر سکتی تھی پیچھے والے تو پیچھے ہیں لڑ تو اتنے رہے جتنے ان کے ہیں سامنے والے اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت خالد نے چال چلی فرما پس قدمی اختیار کرو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے دشمن میں آگے بڑھ کر تعب کرنے کی ہمت نہیں تھی جن کو لگی تھی وہ دوسروں کو ڈرا رہے تھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی پیچھے ہٹتے ہٹتے مدینہ آ گئے لونڈیاں غلام نہیں لائے ان کو ختم کر کے نہیں آئے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عن کو خط دے کر بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اس ایلچی کو شہید کر دیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام نے یہ حملہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول علی صلی اللہ علیہ السلۃ وسلام نے اس کو فتح قرار دیا کیا مطلب دشمن آگے نہیں بڑھا آگے بڑھ کر پیچھا نہیں کیا اس لیے یہ مسلمانوں کی فتح ہے تین ہزار سے دو لاکھ کا مقابلہ اور یہ فتح اس وقت ماننا پڑے گی جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبوک کے مارکے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم تیس ہزار کا لشکر لے کر جاتے ہیں اور دشمن کے علاقے میں تقریباً بیس دن ٹھہرتے ہیں اور دشمن مقابلے کے لیے نہیں آتا یہ اصل میں وہی تاثیر تھی جو زخم انہوں نے موتا کے میدان میں کھایا تھا اللہ فرماتے ہیں فشرد بہم خلفہم جب ان سے مقابلہ ہو تو اتنی پٹائی کرو کہ یہ پیچھے جا کر دوسروں کو بھی ڈرائیں اور آگے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہو اس آیت کی عملی تفسیر تھا غزبہ موتا ایسی پٹائی لگائی انہوں نے جا کر کے ایسا شور کیا کہ بہت مارتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ان کے دل میں جا کر تبو کے میدان میں کھڑے رہے اور وہاں مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قافلے بھیجتے رہے مار کے چلتے رہے فارغ نہیں بیٹھے سب معارق کا بیان کرنا مشکل بات ہے اب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ بنو خزا اور مکے والوں کا حلیف قبیلہ بنو بکر یہ ان کے ساتھ مل گئے وہ ان کے ساتھ مل گئے اپنے کفر پر ہونے کے باوجود خلیف بن گئے اب ایک دم جہلیت کے کسی مارکے کا بدلہ لینے کے لیے بنو بکر نے مکے والوں سے اسلحہ حاصل کیا اور رات کے اندھیرے میں بنو خزاں پر حملہ کر دیا ان کا تو معاہدہ تھا وہ تو بے فکر تھے کہ معاہدہ ہو چکا دس سال کے لیے اب ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں غداری کرتے ہوئے معاہدہ توڑتے ہوئے مکے والوں نے اسلحہ کے ساتھ مدد کی اور کچھ جوان بھی دیے اور بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خدا پر اب کیا ہے بنو خدا والے آئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس نے ایک بہت لمبا شعر پڑے اور مدد مانگی آپ نے فرمایا ہم تیری مدد کریں گے اس کے بعد ایک اور قافلہ آ کر کے ملا انہوں نے پوری حقیقت سنائی پورے واقعات سنائے کہ مکے والے کس طریقے سے اس میں ملوث ہیں اس کے بعد ابو سفیان آتا ہے حضرت ام حبیبہ ام المومنین ابو سفیان کی بیٹی ہے چپ چاپ آ کر کے بیٹی کے پاس چلا جاتا ہے بیٹی بستر پر بیٹھنے لگتا ہے تو بستر ہٹا دیتی ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقیدہ بستر ہے تو مچھرے ہے تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم نے جو بنو بکر کی مدد کی ہے وہ غلطی ہو گئی ہے آپ ہمیں معاف کر دیں آپ جب کوئی جواب نہیں دیتے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علوم کے پاس کوئی جواب نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علوم کے پاس انہوں نے بہت سخت جواب دیا حضرت علی کے پاس چلا جاتا ہے حضرت فاطمہ سے کہتا ہے بیٹی آپ کچھ کرو سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت اس کو کہتے ہیں اہل سننا و جماعت ایک بڑے کی جو بات ہے نیچے تک وہی بات ہے ایسا نہیں کہ اوپر والوں کی بات کچھ اور ہو نیچے والوں کی کچھ اور ہو اوپر والے دشمنی کرتے ہوں نیچے والے دوستیاں لگاتے ہوں اس کا نام جماعت نہیں ہوتا مسلمان ایک کلمے کے ساتھ ہیں یک زبان ہیں سب نے وہی ددکار دیا نامراد ہو کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے آ کر کے کہتا ہے کہ میری تو وہاں کوئی شروائی نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے کہ اب ہم مدد کریں گے مکے پر حملے کی تیاریاں شروع ہیں ابھی بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کیا تھا ادھر شکایت نہیں پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرا وہ سفر کا سامان تیار کرو ابو بکر صدیق گھر تشریف لاتے ہیں کہا بیٹی یہ کون سے مارکے کی تیاریاں ہو رہی ہے کہا مجھے معلوم نہیں مجھے تو یہ کہا کہ تیاری کرو کہنے لگے کہ ابھی بنی اسفر رومیوں کے خلاف مارکے کا تو وقت نہیں آیا تو یہ کون سا مارکا ہو سکتا ہے تین دن گزرے تھے کہ وہ وفد آ گیا مدد طلب کرنے کے لیے آپ نے تیاری کی اور کہا خاموش رہنا ہے کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور اپنی خبر کو مزید چھپانے کے لیے آپ نے الٹی طرف دو ایک لشکر بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ ادھر جاؤ تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہے اور جانا آپ مکہ کی طرف چاہتے تھے اتنے میں وحی آتی ہے فرمایا علی اور زبیر اور دو ایک اور ساتھی جلدی گھوڑوں پر سوار ہو تیزی سے نکلو جب آپ روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے تو وہاں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے اس کو لے کر آ جاؤ نکلتے جاتے وہاں عورت نظر آئی کہا بی بی وہ خط دے دے کہا کوئی خط نہیں کہنے لگے وقت نہ کر صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام صاحب نے اس پر یہ باب قائم کیا ہے کہ کسی بڑے کام کے لیے اگر چھوٹا حرام کام کرنا پڑ جائے تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت علی فرمانے لگے اپنا تو وہ خط نکال دے ورنہ میں تیرے سارے کپڑے اتار دیں اس نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر دیا پڑا گیا حاتب بن نبی بلطا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھا ہے مکے والوں کو ہوشیار ہو جاؤ ہم آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں یہ تو جاسوسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو سارے مارکے کا زور ختم کرنے والی بات ہے اس خبر سے فتح شکست میں بدل سکتی ہے اتنا بڑا جرم ہوا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اجازت دیجیے میں ان کی گردن کاٹتا ہوں حضرت ہادف کہتے ہیں آپ جلدی نہ کیجیے میرا موقف سن لیں کیا موقف ہے آپ کا کہا آپ سب مکہ سے آئے ہیں ہجرت کر کے آپ کے بچے چھین لیے گئے آپ لوگوں کی بیویاں چھین لی گئیں یہ بات صحیح ہے میرے بھی بچے اور بیوی چھین لی گئی لیکن آپ کے بچے اگر آ گئے ان کا ابا آ گیا تو ان کا نانا تو وہی ہے دادا تو وہی ہے چچے تو وہی ہیں ان کو اتنی پریشانی نہیں آپ کے آنے کی جبکہ میں اجنبی آدمی تھا میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں میرے بچے وہاں اکیلے ہیں میں نے سوچا کہ میں ان کو اطلاع کر دیتا ہوں ان کو میرا یہ احسان یاد رہے گا وہ میری آل اور آج سے خیر خاہی کریں گے جہاں تک فتح کے شکست میں بدلنے کا خطرہ تھا تو میرا یقین تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور ہمیں فتح طا فرمائے گا میں منافق نہیں ہوا میں غدار نہیں ہوا میں جاسوس نہیں ہوں میں سچا مسلمان ہوں بس ایک لالچ میں آ کر کے میں نے یہ کام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے عمر خطاب نے پھر غصے کا اظہار کیا فرمایا عمر تم جانتے نہیں ہو کہ ہاتھ بلتا یہ بدری ساتھی ہے اور اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ خطاب رونے لگ گئے اللہ اکبر یہ راز نکل رہا تھا واپس ہو گیا اب یہ لشکر نکلا ابو سفیان کو تو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ وہاں میری بات شروائی نہیں ہوئی تو اب ہمارے دن برے آنے والے ہیں وہ بار بار باہر نکلتا اور حالات کی خبر رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چند میل دور جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں رات کے اندھیرے میں صبح ہوتی ہے وہاں جانے سے پہلے پہلے ابھی آپ اس علاقے میں نہیں پہنچے تو آپ کا ایک پھوپھی داد ایک چچا داد بھائی آپ کو آ کر کے ملتا ہے اسلام قبول کرتا ہے پھر حضرت عباس آپ کے چچا اپنی آل اولاد کے ساتھ ہجرت کر کے نکلتے ہیں اور آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس پہلے دن سے مسلمان تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی تھی اپنی مصلحت کے لیے اور یہ بدر میں پکڑے گئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب معلوم ہوا اب کوئی شکل نہیں ہم نے غداری بھی کی ہے اب وہ آئیں گے جب وہ آئیں گے تو پھر ہماری حالت اور ہوگی ہم پہلے جا کر مسلمان ہوں تو اس طریقے سے کچھ لوگ نکلے اور اسلام قبول کیا اب حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر مکہ جا رہے جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پکڑی اور رات چکر لگانا شروع کیا فجر کا وقت ہے ابو سفیان مکہ سے نکلا کسی بندے کی آواز سنی کہا کون ہو بدائل بلبرکا بر ہوں کہاں ہو ملے کہا یہ یہ جو اتنی زیادہ آگ نظر آ رہی ہے رات کے اندھیرے میں یہ کیا ہے کہنے لگے بنو بنوخا ہوں گے کہنے لگا بنو بنوخا تو اتنے نہیں ہیں کون ہو سکتے ہیں تو ان کی آواز سن لی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم ہیں مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کر تشریف لائے ہیں اب تمہاری خیر نہیں تو کہتا پھر کیا ہو سکتا ہے کہتا ہو یہ سکتا ہے کہ میرے پیچھے بیٹھ جا اور جا کر کے امان لے لے اس نے چہرہ چھپایا ابو صفیان نے اور حضرت عباس کے پیچھے بیٹھا اور اب لشکر کے اندر سے گزر رہے ہیں کون جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے کوئی فکر کی بات نہیں کون جا رہا ہے اباس اب ہے آپ کا چچا ہے کوئی فکر کی بات نہیں پیچھے کون بیٹھا ہے ارے میرا ساتھی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں کہا عباس تیرے ساتھ کون ہے ابھی بتایا نہیں تو کہتا اچھا ابو سفیان ہے اللہ ترا شکر ہے امان حاصل کرنے سے پہلے میرے ہاتھ لگ گیا اب میں اس کی گردن کاٹتا ہوں اس کو معلوم ہوا اچھلا گھوڑے سے اور دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گیا پیچھے حضرت عباس بھی چلے گئے کہا امان تو مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سفیان تجھے ابھی یقین نہیں ہوا کہ دین سچا ہے ابھی تجھے یقین نہیں ہوا کہ اللہ ایک ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یقین تو ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ میرے لات کا کیا بنے گا ساری زندگی جس کو پوچھتا رہا اس کا کیا بنے گا اللہ اکبر عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اڑی کا وقت نہیں ہے جلدی جلدی مسلمان ہو جا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا حضرت عباس کہتے ہیں یہ چودھری آدمی ہے اس کو کچھ نوازش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازش یہ کی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ لا فی حفیع اس دین میں جبر رہی کہ گن پکڑ کر کہا جائے ہو جا مسلمان تو پردہ نہیں کرتی تجھے گولی ماریں گے تیرے نظریات غلط ہیں تجھے گولی ماریں گے یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں کیا ہے کیسی سنجیدہ صورتحال ہے لشکر جرار ہے ان کا بندہ آ گیا ہے امان نہ دی جاتی تو اس کی گردن کر چکی ہوتی اور پھر اس قدر مرعوب ہونے کے باوجود اگر وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو حق ہے کہ مسلمان نہ ہو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو ہو جا نہیں ہوتا تو اس کی مرضی امان دی جا رہی ہے مکہ میں داخل ہونے کے بعد واقعہ لمبا میں بیان کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ بن ابھی جہل یہ ان نو آدمیوں میں سے تھا جس کو فرمایا یہ حرم کے اندر بھی مل جائے تو ان کو قتل کر دو لیکن اس کی بیوی نے آپ سے اس کی بھی امان لے لی وہ یمن بھاگ رہا تھا واپس آیا اب دیکھو کیسی صورتحال ہے یہ نو میں سے ہے جس کو کہا جہاں مل جائے قتل کر دو کوئی امان نہیں اس کی بیوی نے بھی امان حاصل کر لی اور وہ یمن سے بھاگا واپس آیا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ فرماتے ہیں اکرما مسلمان ہو جا تو کہتا ہے مجھے دو مہینوں کا ٹائم دے دیں کیسا دل ہے کیسا جگر ہے کیسا حوصلہ ہے ایسی مسامحت ہے اسلام میں کہ اتنی مکفتہ ہو چکا حالات اس طرح کے ہیں ان حالات میں بھی آپ کا دشمن دشمن کا بیٹا اگر کفر کی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے جبر نہیں ہے ذرا غور تو کرو آج ہمارے مناحج کیسے ہیں ہم ہر بات کا جواب گولی سمجھتے ہیں ہر کام کا علاج ہر مرض کا علاج گولی کو سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلات کی سیرت کیا ہے پر تو دو مہینے مانگتا میں تو یہ چار مہینے دیتا ہوں جا سوچ لے چار مہینے اس نے کیا سوچنا تھا چند دن گزرے اور اکرما مسلمان رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں حملہ کرتے ہیں مکہ پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آگے بڑھ کر مکہ کے چراہے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اب کوئی بچے گا نہیں جو بچنا چاہتا ہے یا قامت اللہ کے اندر چلا جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا میرے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے اس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ لشکر سے پہلے ابو سفیان کو چوٹی پر کھڑا کرو چوٹی پر کھڑا کیا تاکہ سارے لشکر کو گزرتا ہوا دیکھے تو اس کو سمجھ آئے کہ کتنا بڑا لشکر ہے اور اس کی تاثیر تھی جو اس نے جا کر وہاں اعلان کیا تھا ابو سفیان کو دیکھ کر حضرت بن عبادہ انصاری خضرج کا سردار کہنے لگا آج تو بوٹیاں کاٹنے کا وقت ہے آج تو گوشت کٹے گا تمہارا آج کاوت اللہ کی حرمت پامال ہوگی دیکھنا آج تمہارا بنتا کیا ہے ابو سفیان کو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بات کی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو آپ نے جھنڈا بھی دیا ہوا ہے قیادت بھی دی ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ واقعات ایسا کریں جو بات کر رہے ہیں آپ نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا ناراضگی بھی نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو ملا ہے اور قیادت بھی تبدیل کر دی ایک طرف کا لشکر حضرت خالد کے ہاتھ میں ہے دوسری طرف کا لشکر اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں یہ جو راستہ مصفلا کا ہے ادھر سے حضرت خالد داخل ہوئے راستے میں مکہ کے بدماشوں سے مقابلہ بھی ہوا اور کتنے ان کے کاٹ بھی دیے گئے اور ان کے دو ساتھی بچھڑ گئے تھے مسلمان ان کو کافروں نے کاٹ دیا اور کوئی خاص مار کا نہیں ہوا آ کر کے سارے کابت اللہ میں جمع ہوئے یہاں پر ایک بات سمجھنے سوچنے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے بنو خزا کے کافروں کا بدلہ لینے کے لیے نکلے کافروں کا بدلہ لینے نکلے دو ساتھی شہید ہوئے صحابی بہت قیمتی شہید ہوئے اپنے حلیف کافروں کا بدلہ لینے کے لیے کیا نام دو گے ان کو تم کہتے ہو زمین کے لڑتے ہیں کبھی کہتے ہو فلاں کام کے لیے لڑتے ہیں جہاد تو وہ ہوتا ہے جو اس علاق اللہ کے لیے ہو ان کا نام کیا دو گے جو کافروں کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے دونوں وہاں جانے پیش کرتے دیے اسلام کی طبیعت کو سمجھو اسلام کی فراست کو سمجھو اسلام کی بصیرت اور سیاست کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا اندر پہنچے بیت اللہ میں داخل ہوئے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے چابی منگوائی جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی ہاتھ میں وہ تیر پکڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی قسمت تلاش کرتے تھے فرمایا اللہ کی قسم ہے حضرت ابراہیم بد فالیاں نہیں لیتے تھے وہ تصویریں پھاڑی چھڑی کے ساتھ بتوں کو گرایا جو بت زیادہ اونچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا میرے کندھوں پہ چڑھ جا اور ان کو بھی گرا دے ان کو بھی گرایا اور آئے پڑھ رہے تھے جا الحق و الباطل ان الباطل ظہو کا کب بت توڑے جب ان میں دوبارہ کھڑے کرنے کی سکت نہیں تھی جب وہ دوبارہ پہلے سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ لگائے جا سکتے تھے اس وقت تین سو ساٹھ بتوں سمیت کعبہ کا طواف کیا اور جب دیکھا کہ اب وہ ہاتھ جو ان کو نصب کرنے والے ہیں ٹوٹ چکے ہیں اس وقت آپ کے چھڑی کے ساتھ گراتے جا رہے ہیں اور یہ عائد تلاوت کرتے جا رہے ہیں حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل کو تو جانا ہی تھا یہ سیرت ہے میرے نے مصطفیٰ علیہ اللہ تو ہمارے پاکستان میں اسلام کا بنافذ ہوگا ہر اسلام کا نام لیوا اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے ہر جماعت اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمیشہ خفیہ ہاتھ رہے ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس نافذ کیا فوراً امریکہ کا فون آ گیا یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا پریشان نہ ہو اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا ضیا الحق کی نیت کیا تھی وہ جانے اس کا رب جانے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فون آ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مشرف نے خود تسلیم کیا کہ اس حدود آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے لیے کافروں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا یہ خفیہ ہاتھ جو باہر سے دباؤ ڈال کر پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی تحریک کو سبو کرتے ہیں ہم اللہ سے تو کو ہیں رشیا پندرہ ٹکڑے ہو چکا امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی اس کے ساتھ جتنے اتحادی آئے تھے ہار گئے زلیل ہو کر نکل رہے ہیں انشاءاللہ اب اللہ وہ دن دکھائے گا کہ ہمارے ملک میں بھی اسلام نافذ ہوگا وہ خفیہ ہاتھ جو بتوں کو دوبارہ لگانے والے تھے ٹوٹ چکے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اب حق آئے گا اور باطل جائے گا اور باطل کو تو جانا ہی ہے اللہ تبارک و وطالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تعافرمائے <تصفح>